تو ہے جو نظام ہست تلاش اسے کو ول قرآن الحکیم تمہید پکی پک بات ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور ہیں بھی اوپر سرات مستقیم کے کیوں؟ کہ آپ پر جو کتاب کا اتارنا ہوا ہے وہ عزیز رحیم کا اتارنا ہے اس لیے آپ سچے رسول ہیں رسول آپ کو کیوں بنایا تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو جو نہیں ڈرائے گئے ان کے قریبی آبا اجداد آبا سے آبا الاقربون البون غافلون چنانچہ اسی وجہ سے وہ بے خبر ہے یعنی باپ دادا سے ان کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا اس لیے وہ وافر ہیں اور دوسرا مانا ما نافیہ نہ بنائے موصولہ بنائے بانے الزی تاکہ ڈرائیں آپ ایسی کام کو وہ قوم جو ڈرائے گئے تھے ان کے باپ دادا ابعدون پہلے پہلے باپ دادا نافیہ ہو تو ہوگا آباؤہم احم بمانہ اخربون ہو تو ہوگا آباؤہم احمل وہ پرانے قدیمی ان کے آبا اجداد کو ڈرایا گیا تھا ہم غافلون مگر وہ غافل ہی رہے اگر بمانہ اللہ سے ہی ہوگا تو تن ذرا کا یہ دوسرا مقبول بنے ججا قسمیہ بات ہے کہ ثابت ہو چکا ہے بول اللہ کے عذاب کا ان کے اکثروں پر اسی لیے وہ اب ایمان نہیں لا سکتے وہ کون سا کون تھا گزر چکا ہے لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْهُمْ یہ عذاب کا کال اچھا یہ مانتے کیوں نہیں ہم نے بنا رکھا ہے ان کی گردنوں میں توک پہلی مثال تو ہیں نا ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں فہم مہن بس وہ مک ان کے نیچے جہر اوپر کو نہیں اٹھا سکتے سر اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کو سوچ کر سکے مک وہ نیچے دبے ہوئے ہیں محرج دوسری مثال یا بنا دیا ہم ان کے آگے بھی اوٹ ان کے پیچھے بھی اوٹ پس ڈانپ لیا ہے ہم نے ان کو لہذا وہ اندھے ہیں اب دیکھ بھی نہیں سکتے خلاصہ کلام یہ ہے سوا ان انزارو ودم الظہارے برابر ہے ان پر آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں آپ ان کو یہ معاملہ برابر ہے اب لا یو نتیجہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں لا یوم جملہ مفصرا نہیں نتیجہ ہے آپ تو ڈراتے ہیں اس کو جو پیچھے چلتا ہے اللہ کے قرآن کے اور غائبانہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اس کو آپ مبارک دے دیں میاں تیریاں غلطیاں بھی معاف اور انعام بھی بہت بڑی عزت والا دھمکی ہم ہی تو زندہ کریں گے مردوں کو اور اب لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں وہ آسارہ اور جو کر ان کے نقش قدم سے ظاہر ہوگا وہ بھی لکھ رہے ہیں آگے جو کچھ کر چکے ہیں یا آئندہ جو کچھ کریں گے بالکل ہم لکھ رہے ہیں ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے ہم نے اس کو فی امام مبین لو محفوظ سب کچھ لکھا گیا اب ایک تخویف ہے جس میں صورت کا دعوت توحید کی ہے بیان کر ان کے لیے مثال اور بستی والوں کی جب کہ آئے تھے ان کے پاس رسول وہ جس وقت بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو پس جٹلا دیا ان نے دونوں کو پھر ہم نے ان دونوں کی تکریم تعظیم بڑھا دی بسالس ان تیسرے رسول کے ساتھ پس کہنے لگے انا اللہ کو مرسلون ہم طرف تمہارے بھیجے ہوئے ہیں وہ کہنے لگے کیسے بھیجے ہوئے ہو تم تو بشر ہو ہماری طرح اور قانون ہمارا یہ ہے کہ نہیں اتارا انسان نے کچھ بھی کسی بشر پر بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا لہذا تم جھوٹے ہی ہو, ہو اس وقت انہوں نے قسم کھا کے کہا رب و نا یا خدا کی قسم ہے تاکیق ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے اور ہم پر منوانا نہیں ضروری پہنچانا کل کھلا پہنچا دینا بھی ضروری وہ کہنے لگے تم تو پہنچانے کی بات کرتے ہو ہم کہتے ہیں ان، اننا تتیرنا بکو ہم تو نہو سب سمجھتے ہیں تمہاری وجہ سے علاقے میں سارا جو قہر سالی پڑی ہوئی ہے جنگ و جدال ہے تمہاری نروست کی وجہ سے ہے تم نے یہاں لا الہ اللہ کا رٹکا ڈالا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور قتل کر دیں گے تم کو اور ضرور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک رسولوں نے جواب دیا میاں نغوست تمہاری تو تمہارے اپنے ساتھ ہے کیونکہ گندا عقیدہ تمہارا ہے نبوست گندے عقیدے کی ہوتی ہے اچھے عقیدے کی نہیں ہوتی آن ذک کر تم آئین ذک کر کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس لیے دھمکیاں دیتے ہو جواب ان کا جواب جو ہے معذو ہوگا تو کیا اگر تم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا اعلان سنایا ہے اس لیے تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ تمہیں قتل کر بل ان تم قوم مسرے تم پہلے ہی ایسی جماعت ہو جو حد سے نکلے ہوئے رہی تھی کہ آ گیا شہر کے ایک کونے سے ایک مرد دوڑتا ہوا تو کہنے لگا ہو قوم میری بس پیچھے چلو تم انہی رسولوں کے ان کے اندر ایک خاصا تو یہ ہے کہ لا یس اجر پیچھے چلو ان کے جو نہیں مانگتے تم سے کوئی مزدوری تم ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو رہے ہو جو تمہیں لوٹ لوٹ کے کھا بھی گئے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلتے جو تم سے کچھ مانگتے ہی نہیں ان ملاوں اور پیروں کی بات تو مانتے ہو جو تعویذوں کے ذریعے گنڈوں کے ذریعے کولخانے کے ذریعے بدتوں کے ذریعے تمہیں چونڈ چونڈ کے کھا گئے ہیں اللہ کے بندوں ان کے پیچھے چلو جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ محتدون اس وقت ہمارے خیال میں وہی ہدایت کی پٹڑی پہ ہے اور کوئی نہیں تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں کوئی اتنا بد قسمت نہیں ہوں مجھے کیا ہو گیا کہ نہ عبادت کروں اسی ذات کی جس نے آدم کو چیر کے مجھے بنایا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا گھر لوں میں اللہ کے بغیر دوسرے کئی مشکل کشا اگر ارادہ کر دے رہمان میرے متعلق کسی دکھ پہنچانے کا تو لاتوں نے انی نہ کام آئے مجھ سے شفات ان کی سفارش کچھ بھی غلط اور وہ مجھے بچا بھی نہ سکے اگر میں ایسا کروں ایسوں کو معبود یا سفارشی بناؤں تو انی از اللہ فی ل تاکیق میں اس وقت البتہ واضح گمراہی کے اندر انی آمن بے رب کم سن لو اللہ کے رسولو تم میری طرف سے گواہ ہو جاؤ انی آمن بے میں تمہارے رب ایمان لا چکا ہوں فس میری بات غور سے سن لو میرے گواہ ہو جاؤ بہرحال حال جھگڑا چل رہا تھا تو قوم نے کہا کہ یہ کون ہے ہمیں واز کرنے والا گھر کا پیبی لنکا ٹھائے پہلے اسی کو ختم کرو وہ قتل کر رہے تھے شہادت کا وقت آ رہا تھا ادھر انہوں نے تلوار اٹھائی ادھر اللہ نے اس سے کہہ دیا ادخو جنہ چل سیدھا بہشت میں جب بہشت پہنچا وہاں نظر تو سرور دیکھے کہنے لگا آئے ہلاکت میری قوم کی بدقسمتی وہ جان لیتے کہ کون سے مسئلے کے معاف کر دیا ہے مجھے میرے رب نے کاش کے انہیں پتا ہوتا کہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے گنا معاف ہو جاتے وجہ من مکرمین اور بنا دیا مجھ کو بڑی تعظیم والوں میں سے اتنی کہ فرشتوں کی تعظیم نہیں کی جا رہی جتنی اللہ نے میری کر دی. بے دیماغرا ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے ماں استفاہی ہو استفامیہ ہوگا تو مانا یوں ہوگا کاش کے جان لیتی میری قوم کہ بسب کون سے مسئلے کے معاف کر دیا مجھے میرے اور ماں موصولہ بھی ہے جان لیتی وہ قوم کے ساتھ اس مسئلے کے جو مسئلہ میں نے پیش کیا ہے اور رسولوں نے بیان کیا ہے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دی ہاں جب وہ تو چل بسا اب اللہ نے اپنا قانون پھر دہرایا کہ اللہ والوں کو جب مغلوب کر دیا جاتا ہے یا علاقے سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کی قسمت میں مقدر ہو تو شہید کر دیا جاتا ہے تو ظالم قوم پھر کبھی ٹھہر نہیں سکتی وما انزلنا اللہ قوم من ممباد نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پہ اس کے چلے جانے کے بعد کوئی ایسا لشکر بڑا آسمان سے اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت تھی اتارنے کی نہیں تھا صرف ایک چیز ہی مروائی میں نے فیض ہوں وہ روشن ہوتے ہوئے بجھ گئے پھر وہ ایسے بجھے کہ پھر کبھی نہ جاگ سکیں گے یا حسرت اللہ ہے افسوس بندوں کے نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ بے ایمان اس سے استجاح کرتے ہیں یا حسرتن الل عباد باغ ہے افسوس بندوں پر کتنے اخبت اندیش ہیں کہ میری دی ہوئی دنیا کی فراوانی اور فرحت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے مالک نے ہمارے لیے کیا منتخب کیا ہے علم یار کم اہلکنا قبل قرو نے تخویق دنیا بھی اور آیت توحی کیا انہوں نے سوچا نہیں کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں اس حال میں ہلاک کی کہ تاکیق وہ ان کی طرف اب لوٹ کے آ سکتے نہیں انہم لا وہ ان کل لمبا جمی اللہ دینا بہت دم کی تخویف کا دوسرا حصہ اور نہیں ہے تمام کے تمام ان کل ان مخفف من المسقلہ کے بجائے ان نافیہ نہیں ہے تمام کے تمام لما بمانی اللہ نہیں ہے تمام کے تمام مگر سارے کے سارے لدینا محضر ہمارے حضور ان کو ضرور حاضر کیا جائے ہماری عدالت کے کٹہرے میں ان کو ضرور آنا پڑے گا جتنا ہی کوئی اتراتا ہے یا اکڑتا ہے ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاتھ آئیں گے اور ان کی اکر ساری کی ساری ہم ملی یا ویٹ کر دیں وہ آیت الحم المتا آیت توحید نمبر دو اور مجھ اکیلے کے متصرف ہونے کی یہ بھی نشانی ہے کہ الارض المیتہ زمین کتنی غیر آباد ہوتی ہے مگر ہم اس کو پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں اور نکالتے ہیں اس سے بہترین قسم کے دانے پھر اسی زمین سے نکالے ہوئے دانے کو وہ کھاتے بھی ہیں اور بنا دیا ہے ہم نے بیچ اس زمین کے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے اور چلا دیے ہم نے بیچ اس زمین کے قسم و قسم کے چشمے ٹھنڈے میٹھے پانی والے چشمے بھی لیا بلو من سمر ہی تاکہ وہ کھاتے رہیں اس کے پھل جتنے ہیں وہ ماں عاملت ہو ہے اور وہ بھی کھاتے رہیں جو ان کے اپنے ہاتھ کمائی کرتے ہیں ایک مانا ما بانا اللہ سے وہ پھل بھی کھائیں اور وہ بھی کھاتے رہیں جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے اور یا ما جو ہے نافیہ بنا تاکہ کھاتے رہیں اللہ کے دیے ہوئے اس پھل سے حالانکہ نہیں کیا ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی ہم نے ہی سب کچھ پیدا کیا اور بنایا ہے افلا یشکرو پھر بھلا یہ شکر کیوں نہیں کرتے دلیل اکلی کا تتمہ شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر چیز کے اس جن سے کہ جس کو اگاتی ہے زمین و من انفو سے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی انسانوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے بنائے اور تیسرا وہ مم مالا یا اور ان چیزوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے جن کو وہ جانتے ہی نہیں آج توحید نمبر تین اکیلے متصرف اللہ کے ہونے کے لیے یہ کو نشانی کم ہے رات کا آنا پھر کھینچ لیتے ہیں موسے دن کو منہ نہارا جب دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں فیضا ہوں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج دیکھو چل رہا ہے اپنے وقت مقرر کے لیے اپنی قرار والی جگہ پہ یہ ہیں انداز عزیز العلیم کے اور چاند جو ہے ہم نے اندازہ لگا دیا ہے اس کی منزلوں کا کہ چوبیس منزلیں ہیں یا اٹھائیس منزلیں ہیں آسمان کے جن کے اندر اسے جانا ہوتا ہے ہتھی کہ پھر بڑھنے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے ہتہ کہ لوٹ آتا ہے اسی طرح دوڑا ہو جاتا ہے لوٹ کے کل ارجون مثل اس ٹہنی کے جو القدیم بالکل سوکھ کر پرانی ہو چکی ہو پرانی ٹہنی کی طرح پھر وہ کبڑا ہو جاتا ہے نہیں سورج کے لیے کہ وہ پا سکے چاند کو اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے اپنے وقت کی نسبت آگے نکل سکتی ہے نہ ہر ایک چیز اپنی مدار میں وہ فی فلک یس بہور سورج ہو یا چاند ہو وہ سارے کے سارے مچھلیوں کی طرح اپنی اپنی مدار میں تیر رہے ہیں یس بہور دلیل اقلی نمبر چار ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے سوار کر دیا ان کی اولادوں کو جن اولادوں کو وہ بھیجتے ہیں نوجوانوں کو جاؤ تجارت کر کے لے آؤ بیچ کشتی کے جو فری ہوتی ہے سامان سے وہ خلق نہ لہم میں بنا لا دیے ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی طرح ما یر کبون وہ اونٹ گھوڑے وغیرہ بھی جس پہ وہ سواری کرتے ہیں اچھا اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو پھر کوئی فریاد رسی نہ ہو ان کے لیے وہ لاہم یون اور نہ وہ کسی طریقے سے بچائے جا سکیں مگر ہم غرق نہیں کرتے کیوں اللہ رحمت مننا یہ ہماری طرف سے میری رحمت ہے وہ متا اناہ اور مختصر سا تھوڑی مدت کے لیے نفع اٹھانا ہے اللہ مختصر مدت کے لیے شکوا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے آگے پیچھے ہے یعنی تمہیں گھیرے میں لے رہا ہے ماں بینا احدیکم اما خلف یہ کن آیا ہے کیسے او اللہ تم بل کاخری بچو اس عذاب سے جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لے گا اللہ اللہ کم تو تم پہ شفقت کی جائے ورنہ سختی ہو نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت بھی تیرے اس کے ان کے رب کی آیات کی طرف سے اللہ کانو اللہ مورذین مگر رہتے ہیں وہ ان آیات سے ہمیشہ منہ پھیر کر شکوا جب کہا جائے ان کو کہ خرچ کرو اس سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے تو کافر لوگ ایمانداروں کے متعلق کہتے ہیں اچھا مم یا شاہ اللہ ہم ان کو چندہ دیں ان کو خرچہ دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود نہیں دے سکتا تھا خواہ مخواہ ہم ان کو دیں ان تم اللہ فیضلال نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی متا تخر گئی پھر کہتے ہیں اچھا وہ عذاب جو ہمیں گھیرے میں لے رہا ہے کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچی ہو تو جواب یہ ہے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کی پکڑ لے گی ان کو اس حال میں پکڑے گی کہ وہ تو آپس میں تجارت کے معاملے میں جھگڑ کر رہے ہوں گے یہ حصے مون ایک کہے گا یہ میرا مال ہے دوسرا کہے گا میرا ہے میرا اتنا ہے اسی دنیا کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کا ذاب ان کو پکڑ لے گا پس نہیں طاقت رکھیں گے نہ وسیعت کرنے کی نہ اپنے گھر لوٹ کے جانے کی پھر تخویق اوپر ہوئی بھوکا جائے گا سور میں دوسری مرتبہ بس اچانک وہ اپنی قبروں سے رب کی طرف یل کسے کر رہے ہوں گے کالو یا ویلنا اس وقت کہیں گے ہائے ہلاکت ہماری کس نے جگایا اٹھایا ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے یعنی احوال قیامت کا اتنا ڈراوا ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ آج کی نسبت تو ہم پہلے آرام میں تھے حالانکہ عذاب اس وقت بھی ہو رہا تھا مگر وہ سمجھیں گے یہ کہ مم سنا میں مرکز معلوم ہوا کہ ایک جسم کو عذاب ثواب نہیں ہوتا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مم سنا من مرکد کہتے ہیں سونے کی جگہ تا سب ہم تو, تو ان کو گمان کرتا ہے کہ وہ وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں وہ ہم رکوت حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں ایک آپ کے متعلق ہے رکود کہتے ہیں نیند کرنے کو اور مرکد کہتے ہیں نیند کی جگہ جس طرح نیند کرنے کی جگہ آرام گاہ میں آدمی سکون سے پڑا رہتا ہے ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں مم باسنا میں مر کا دینا کس نے اٹھایا ہمیں ہماری آرام گاہوں سے یہ آرام گاہ اگر پہلے بھی جسم کو عذاب ہوتا تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو آرام میں تھے ہمیں کس نے اٹھا لیا معلوم ہوا جسم کو عذاب ہو. نہیں ہے عذاب ثواب اصل انسان کو ہوتا ہے جس کو روح کہتے اس پہ امت کا اجماع ہے کہ حقیقت انسان روح ہوتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ممبا میں میں دینا کس نے اٹھایا ہمیں ہمارے آرام گاہوں سے ہاضام واد رہ یہ تو وہی دن ہے جس کا رہمان نے وعدہ کیا تھا بالکل سچ کہا تھا رسولوں نے ہم غلطی کر رہے انکانت اللہ صحت انواح بتا صرف وہ ایک ہی نفخہ ہوگا ایک چیخ کمانا بالکل آخری چوتھی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا انکانت اللہ صحت انواح بتا نہیں ہے وہ مگر صرف ایک پھوکا دے نہیں ہے فیضا جمی بس اچانک وہ تمام کے تمام ہماری عدالت میں حاضر ہو جائے بس آج کے دن نہیں زیادتی کی جائے گی کسی نفس کے کچھ بھی اور نہ بدلے بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے بشارت سبحان اللہ جنتی جن جو ہوں گے آج کے دن ہی شغل بڑے عجیب مشغلے میں ہوں گے اس حال میں کہ فا کے مزے لوٹنے والے ہوں شول کے مزے وہ اور ان کی بیویاں تھی زلال سائے کے اندر ہوں گے علال کے سوفے سیٹ ہوں گے ان پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے بت ان کے سہارے پہ بیٹھے ہوں گے جس طرح بادشاہ بیٹھتے ان کے لیے ان باغات میں بڑے بڑے پھل ہوں گے فروٹ ووم ماں ید اور ان کو وہ کچھ ملے گا جس کی یدیا کریں گے بغیر کسی حق کے یوں ہی کہیں گے نہ فلاں چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے ادیا کہتے ہیں وہ دعویٰ جس پہ دلیل موجود نہ ہو ادعاء تک کے پہلے سے کہیں گے یہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جواب دوں گا سلام السلام سارا تمہارا ہے سارا تمہارا میرا کچھ بھی نہیں ہے قولم لمبر رب رحیم یہ رب رحیم کی طرف سے بات ہوگی سلام سلام یہ سالم تمہارا ہے سالم تمہارا ہے میاں یہاں تک گھوڑے دوڑا سکتے ہو دوڑا لو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے ہی تمہارا ان لکم جزاء کان لکم جزاء و کان اصم مشکور ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تم نے بڑی محنت کی ہے شکریہ کا مانا تمہاری محنت قبول کر دو تاج الم اوہ مجرمون جاؤ الگ ہو جاؤ مشرقیرو الم آحت یا بنی آدم کیا میں نے روز اول سے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آدم کے بیٹو شیطان کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کل کھلا دشمن ہے صرف مجھے ایک ہی کو پکارنا اور پوجنا ہا ذا صراط مستقیم یہی راستہ مستقیم ولقد ازل مگر قسمیہ بات ہے گمراہ کر دیا تم میں سے اس شیطان نے جبلن خلقا كثيرا بہت ساری مخلوق افلم تقولوا تعقلون تم بھی نہیں سمجھتے حا صحیح جہنم التی کن تم یہ ہے جہنم جس کا تم دھمکی دیے جاتے تھے مل رہو اس جہنم کو آج کے دن کن تم تک میری کھایا کرتے تھے اور متھے دوسروں پہ لگایا کرتے آج کے دن ہم مہر مار دیں گے ان کے منہوں پہ منہ بند کافی تو کل منا عظیم اور کلام کریں گے ان ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جس جس قبر پہ دور کے گیا ہوگا پاؤں بولیں گے کہ یا اللہ یہ خنزیر ہمارے ذریعے چل کے گیا شاہ حسین اور بابے طرح بما قانو یکس بون جو کچھ وہ کمائی کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے جا کے ملنگوں کو پیسے دینا اور نظر نیاز بانٹنا ولو نشہ لمسنا اللہ آئن اگر ہم چاہیں تو پوچا پھیر دیں ان کی آنکھوں پر پھر دوڑے یہ راستہ تلاش کرنے کے لیے وہ انا پھر کہاں سے وہ دیکھ سکیں تمس کہتے ہیں دے نور کرنے کو یعنی چبھا دیں ان کی آخر بلاؤ نشا لمسکھ نہ ہو اگر ہم چاہتے تو لمس نہ ہو ان کی شکلیں بدل دیتے اللہ مکان اطن ان کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوا مزی نہ وہ طاقت رکھ دے گزر سکنے کی اور نہ ہی واپس لوٹنے کی ومنق سوفل خلق زجر اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو نق کے سہفل خلق کے تو تے ہیں اس کو اصل بناوٹ میں بھی بناوٹ میں بھی وہ الٹ جاتا ہے اس کا عقل ठीक ٹھیک نہیں رہتا या یا علامہ باد ایک بات آئی ذہن میں وہ فوراً نکل گئی پھر دوسری آئی بچوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے है अफला قلو کیا وہ اب سوچنے کا مادہ نہیں ہے ان میں ایک وقت خام خواہ آنے والا ہے جب ان کے اندر سوچ رہے گا بھی نہیں وبا اللہ شعرا مشرقین کے شبوں کا جواب نہیں پڑھایا ہم نے اس کو شیر اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے پیغمبر کے لیے کہ وہ شاعری کرے یہ جو کچھ میرا پیغمبر پڑھ رہا ہے وہ تو میرا ذکر ہے قرآن مبین ہے یہ اس لیے ہم نے اتارا ہے تاکہ ڈرائے اس کو جو کون ہے حنت جو زندہ ہے لون زیرا من کا نا ہنت پیچھے گزر چکا ہے ان تسمے بےآیات نہ آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے ہماری آیات کے ساتھ اب اس کی تشریح قرآن کر کے کہتا ہے کہ وہ کون ہے جو یومن نب یا وہ ہے حین زندہ کافر وہ تو ہے مردہ اور یہ ہے ہین یہ زندہ ہے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس نے جہاں فرمایا ان تسم و اللہ میں یومن بےآتنا اس سے زندہ دل انسان مراد ہے جیسا کہ اس کے مقابلے میں مشرق اور کافر مردہ دل مراد ہے کافر مردہ دل اور مومن زندہ دل اس لیے اس مومن کو یہاں کہا جا رہا ہے من کانا ہن آپ اس کو ڈراتے ہیں جو زندہ ہے یعنی زندہ دل آدمی ہے جس کے دل میں بہت ہے آپ پڑھتے ہیں اور وہ سن کے قبول کر لیتا ہے اور ثابت ہو چکا ہے میرے بول عذاب والا کافروں پر اولم یا رو اللہ خلق نہ لہو پانچویں اکلی دلی انہوں نے دیکھا نہیں کہ بجایا ہوں ان کے لیے وہ چیزیں جو کرتی ہیں کام ہمارے ہاتھ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے بنا دیا ہے کو؟ چار کو. فهم پس وہ آج ان کے مالک بنے ہوئے ہیں بنایا ہم نے ہے اور وہ مالک بنے ہوئے ہیں وہ لہم مسخر کر دیا ہے ہم نے ان چار پاؤں کو ان کے لیے بس کئی تو ان میں ایسے ہیں رکوبہم ان پہ سواری کرنا ہوتا ہے ان کا وہ کو کھا جاتے ہیں منافع اور بھی ان کے لیے نفع بھی ہیں وہ مشارب اور دودھ پلانے کے ذریعے بھی ہیں افلا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے زجر کر لیا انہوں نے اللہ کے بغیر دوسرے آلحا کیوں؟ اس گمان پہ کہ لہم یون ضرورت پڑنے پر وہ ہماری مدد کریں گے لایستی نسر نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی امداد کرنے کی امداد کرنا تو رہ گیا در کنار وہ لم وہ حالانکہ ان کے لیے ایک ایسی جماعت ہیں جو خود بھی حاضر عدالت کیے جائیں وہ تو خود اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے سوال جواب کے لیے یا عذاب کے لیے اس لیے کون ہے جو کسی کی طرف سے کوئی استطاعت رکھتا ہو کہ اسے دکھ دور کرے یا نفا دلوا دے لا حضون کا قل تسلی پس نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات تاکہ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں زر اور شکوا کیا نہیں سوچتا انسان کہ ہم نے بنایا اس کو نطفے سے پس اچانک وہ جھگڑا کرنے والا ہے توحید میں کھلم کھلا مخلا. اس لیے تو ہم نے نہیں بنایا تھا کہ وہ جب ہوش سنبھالے تو الٹا میرے مخالف ہو جائے وزارہ والانہ مسالا سے یہ خلقہ اب وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا ہے کہ میاں ہم مجبور ہیں سفارشی بنائے بغیر ہم چل نہیں سکتے کوٹھے پہ چڑھنا ہو جس طرح سیڑھی کی ضرورت ہے ایسے ہی اللہ کریم کی طرف قرب حاصل کرنا ہو تو پیروں ولیوں کی ضرورت پڑتی بے وقوف یہ نہیں سمجھتے سیڑھی سیڑھی کے تو اوپر آدمی چڑھ جاتا ہے کیا پیروں پر بھی چڑھنا پڑتا ہے مثال دیتے ہیں سیڑھیوں سے کہ جس طرح مکان پہ چڑھنا ہوتا ہے تو سیڑھی کے بغیر آدمی نہیں چڑھ سکتا یہ پیر ولی جو ہے یہ بھی سیڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سیڑھی پہ چڑھتے ہو پیر پہ بھی ایک دن چڑھو نہ پتا چل جائے انسانوں کیا نہیں سوچتا انسان کہ ہم نے بنایا اس کو نطفے سے حقیر سا نطفہ مہین ممائن مہین بس اچانک وہ جھگڑا کرنے والا ہو گیا ظاہر بائر پھر الٹا بیان کرنے لگ گیا ہمارے لیے مثالیں نے نہ خلقا خلقہ بھول گیا اپنی پیدائش کو کہ جب اللہ نے تمہیں بنایا تھا کون سی سیڑھی اختیار کی میںزام <الْعِزَامَة> الٹا یہ بکواس کرنے لگ گیا کہ کون زندہ کرے گا وہ سیدھا ہڈیوں کو وہ رمین وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو چکی ہوگی اللہ فرماتے ہیں جواب دے شکوے کا یو یہ اللہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ جس نے نشاط تھی ان کو پہلی مرتبہ اب چلو ہڈیاں کا ٹھانچہ تو موجود ہے نا چلو مٹی میں نشان تو اس کا ہے پہلے تو اس کا نشان بھی نہیں تھا اور بنا وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے درخت سبز درخت سے آگ نکال لی بلا یہ کر سکتا ہے فیضا ان تم مینو پھر اچانک تم مینو اسی سے آگے جلایا کرتے ہوئی سل خلق سماوات والا رکھ وہ کبھی دکھائیں گے تور کے دائیں جانے وہ اصل اس رخت کا اصل ہوتا ہے باقی خود دنیا پہ اس کا موجود ہونا یہ بات نہیں اصل یہ ہے کہ اس کا ایک نشان جو ہے وہ تور پہاڑ جہاں تھا نا اس کے قریب والی جگہ پہ اللہ کریم نے اس کا نشان پیش فرمایا تھا روایات میں آتا ہے کہ نہیں ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان زمین کو کا رکھ قدرت رکھنے والا اوپر اس کے کہ بنا لے ان کی مسل دوسری مخلوق بلا وہ علیم کیوں نہیں بلا کیوں نہیں وہ علیم وہی تو ہے اعلی درجے کا نقشے بنانے والا اور جاننے والا اس کا حکم صرف یہی ہوتا ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا اس کا حکم صرف یہی ہوتا ہے جب ارادہ کر لیتا ہے چیز کا کیا مطلب ارادہ کرنے سے چیز تو ہو جاتی ہے معاملہ اس کا صرف یہی ہوتا ہے کون یقون کا یہ نہیں کہ اللہ حکم کرتا ہے کون ہو جا اور پھر اللہ کے امر کرنے کے بعد جا کے پھر وہ موجود ہوتی ہے نا جو کون جتنی دیر سا تعبیر ہے ارادے کرنے سے اللہ ارادہ کرتا ہے اور اتنی دیر اس ارادے پہ لگتی ہے جتنی کن کہنے پہ لگتی ہے اتنی دیر کے اندر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو کچھ ارادے میں آتا ہے اس لیے کن فا یا کون اللہ فرماتے ہیں ہو جا آگے ہاں پھر وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یہ فا آتفا ہے یہ پس والی نہیں ہے اگر پیچھے والی ہو تو پھر تو زمانہ ہو گیا کون کا زمانہ الگ ہوگا اور ہونے والی چیز کا زمانہ بعد میں ہوگا یہ تقدم تأر زمانی جو ہے یہ اللہ کے معاملے میں تو ٹھیک نہیں اس لیے یہ فا آتفا بنائے گی وہ کہتا ہے کون اور وہ ہو جاتی ہے یعنی کون کہنے ہی سے سب کچھ ہو جاتا ہے دیر اس میں نہیں لگتا سبان اللزیب اللہ صورت کا پس شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اختیار ہیں ہر چیز کے و لہ تر کی طرف لوٹایا جائے گا ہاں یہاں اگر کوئی سوال کرتا ہے فلسفی لوگ جو ہوتے ہیں نا منہ شگافیاں چھوڑتے ہیں شوشے چھو یعنی شیتانیاں چھوڑتے ہیں بعض مفسر بھی ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا فلسیا وہ یہاں آ کے کوئی شوشے چھوڑتے ہیں مثلاً اللہ کریم کے قرآن کے لفظ ہے کون ہو جا کیا ہو جا سوال یہ ہے کہ یہ ہو جا کا خطاب اس کو کیا جاتا ہے جو ختاب سن بھی سکے سمجھ بھی سکے جب پہلے مخلوق تھی کوئی نہ تو کون اللہ پاک نے کس کو کہا تھا پہلے چیز کا وجود ہو وہ سمجھ سکتی ہو اکیل فہیم ہو تب اس کو کہا جاتا ہے تو یوں ہو جا جب پہلے تھا ہی پوچھنا تو اللہ نے کس کو کہا کون اس کا جواب بتاؤ یہ بریلوی عام طور پہ احمد سید کاز میں تھا ان بریلویوں کا وہ عام طور پہ یہ دیو بندیوں کو سوال کے رکھا تھا نہیں ایسے لیے اس لیے کا فاصلہ بھی تو کون دے نہیں یہ تو تم تعویل کر رہے ہو نہ اللہ کے جواب تو یہ نہیں اس کا مطلب ہے آپ یہ تو بکواس کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ کون کا لفظ ظاہر خطاب کا ہے چاہے آپیل یہ تو آپ تعبیر کرتے ہیں نا کہ کون سے مقصود کیا ہے ارادہ کرتے یہ تو آپ تعبیر کر رہے ہیں اصل لفظ تو خطاب کا ہے کوئی مثال پیش کریں یعنی یہ ضرور ہوتا ہے جہاں خطاب ہوتا ہے اور خطاب بھی اللہ کر رہا ہو مخاطب کا ہونا آخر ضروری ہے چاہے خیال میں بھی مخاطب ہوگا ہوگا گرو اور مخاطب بھی اس کو کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ ذہن ہوگا کہ واقعی وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے آپ خط میں لکھتے ہیں السلام علیہ خوند. اس وقت یہ آپ کے زیر میں ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے پہنچے گا تو وہ سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے پڑھ بھی سکتا ہے اللہ کے ہم ہاں؟ یہ اور بات ہے نہیں وہ امشین اللہ سب وہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ہر چیز کی حالت بتاتی ہے لہو فی ال شین لہو آیا تم تد اللہ یہ تو دلالت کی بات ہے بات ہو رہی ہے خطاب کی اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو تم کیا یہی اٹکیلیاں لگاؤ گے یہ بڑے بڑوں کو بھی جواب نہیں آتا آپ کیا چیز آپ تم بولی گاجر کے آپ جتنا کریں گے اب جھوٹ بول ہاں تعبیر ہم تو کرتے ہیں ہاں مولو گول کیا کہتی ہے کچھ نہیں کہتی ہاں جی سو بھائی ختاب ہوتا ہے دو کیس تقریبی ہوتا ہے ایک کتاب تقسیم ایک کتاب تقریب ایک کتاب تقسیم کتاب تقسیم کے لیے قریب ہونا ضروری ہے کتاب تکلیف کے لیے یہ خطاب تکوین ہے جس کو خطاب تصخیر کہتے ہیں خطاب تکوین خطاب تسخیر اس کے لیے چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جا اب اس ہو جا جب سامنے چیز بھی کوئی نہ اور کہا جائے ہو جا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مٹیریل اور مادہ تو کوئی نہیں صرف اس کے ارادے سے تعلق ہے چیز کے وجود کا اس لیے وہ خطاب کہتے ہیں خطاب تسخیر خطاب تکوین خطاب تکلیف کے لیے مخاطب کا عقیل یا فہیم ہونا ضروری ہوتا ہے اچھا جی آگے چلیے